آج کی اس نشست کا موضوع ہے توحید ارشاد ارشادی صورت ارشاد یوسف عید نمبر چالیس اور دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفرقان الحکیم میں الكافرون صورت الما عہد نمبر چوالیس توحد حاکمیت کے اعتبار سے چند بنیادی باتیں بیان کرنا ضروری ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کو بہترین طریقے سے بیان کر سکوں اور آپ ساتھیوں کو توفیق دے کہ آپ آسانی سے اس موضوع کو سمجھ سکیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا دین ہے ایمان ہے اور توحید ہے دین اس لیے ہے کہ سارا دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نازر کردر فیصلے ہی تو ہیں پوری پوری شریعت اللہ تعالیٰ کے نازر کردہ فیصلے ہیں سارے یعنی اس میں توحید ہے اس میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے معاملات ہیں شادی بیاہ ہے نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل اس کے بعد خرید و فروخت کے مسائل جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں تو سارے کا سارا دین جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی ہیں اور ایمان اس لیے ہے کہ اس کے بغیر مومن کا ایمان نامکمل ہے کیونکہ ایمان صرف زبان کا قول نہیں کہ یہ کہنا میں مومن, مومن ہوں یہ کافی نہیں ایمان کی تعریف کیا ہے قول باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان امل ام بل ارکان زبان کا قول دل سے یقین پورے بدن سے عمل جو فرما بازار سے بڑھتا ہے اور نہ سے کم ہوتا ہے یہ ایمان کی تعریف ہے اور اسی پہ ہم توحید حاکمیت کو اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی کے نازر کردہ فیصلے کے مطابق زندگی گزار ہی ایمان کامل کی علامت ہے اور توحید اس لیے ہے کہ توحید کی تینوں قسموں میں اس کا شمار ہوتا ہے توحید ربوبیت کیونکہ اللہ تعالی حاکم ہے اور اپنے فیصلوں سے پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے توحید الوحیت یعنی توحید عبادت اس لیے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں روا دواں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے محبت اور امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے تو یہ عین عبادت ہے اور توحید اسماؤں صفات کوئی جانتا ہے اللہ تعالیٰ حکم ہے اور حکیم ہے حکمت والا ہے نام حکم ہے اور صفت حکیم ہے حکمت والا ہے تو توحید کی تینوں قسمیں ہمیں توحید حاکمیت میں مل جاتی ہیں دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ توحید حاکمیت پوری توحید نہیں توحید کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن سارے کی سارے توحید نہیں جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ اس کا شمار تینوں قسموں میں ہوتا ہے لیکن ساری توحید صرف توحید حاکمیت نہیں ہے اس لیے جس نے بھی تفیظ حاکمیت پر بات کرنی ہے یا اس کو اپنا نصب العین ایک موضوع بنانا ہے تو دوسری توحید کو نہیں بھولنا توحید العبادت جس کی وجہ سے یا جس کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ مساط السلام اور اپنے رسولوں کو بھیجا اور اسی توحید عبادت کے لیے گردن قلم ہوئی اسی توحید عبادت کے لیے عورتیں بیوہ ہوئیں بچے یتیم ہوئے اسی توحید عبادت کے لیے حق اور باطل کے آپس میں جنگ رہی کیونکہ توحید و تو مشقن عرب بھی جانتے تھے اور توحید اسماء و صفات پر زیادہ جھگڑا نہیں تھا زیادہ جھگڑا جو تھا ہر نبی کے زمانے میں توحید توحید عبادت پہ جھگڑا تھا تو تحید عبادت کو بھی اپنے رسم العم رکھنا ہے جب بھی توحید کی بات کی جائے اور توحید حاکمیت ایک حصہ ہے یعنی جب ہم بات کریں توحید حاکمیت پہ تو ہمیں یہ بھی بات کرنے چاہیے کہ بہت ساری امت کے لوگ تو شرک اکبر پہ مر رہے ہیں تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ صبح شام صرف ایک ہی مسئلے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور صرف ایک ہی گروہ کو ہم پکڑ کے بیچیں جی باقی امت اگر کے اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یا اگر امت شرک کے اکبر پر بھی مر رہی تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اور اگر پرواہ بھی ہے تو اس مسئلے کے بعد ہے پہلے نہیں ہے تو یاد رکھے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تیسری بنیادی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق گزارے تو حاکمیت پر عمل کرے چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو امیر ہو یا غریب ہو الغرض جو بھی مکلف ہیں سب پر فرض ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق گزارے اور صرف ایک گروہ پر اس مسئلے کو فرض کر دینا اور ہمیشہ صرف اسی کا ذکر کرنا اور اسی کا رد کرنا یہ درست نہیں ہو اور یہ انصاف کی بات نہیں ہے <تصف> بلکہ اس مسئلے میں سب شامل ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازر کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے سب کی تردید کرنی چاہیے اور سب کو راہ, راہ, راہ حق کی طرف بلانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمران پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے لیکن انصاف کے نقطہ نظر سے سب کو آگاہ کرنا چاہیے چوتھی بنیادی بات اگر حکمران اب بات کیونکہ جھگڑے زیادہ حکمران کے معاملے میں تو ہم بات حکمران کی کرتے ہیں اگرچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر گنہ فاسق ہو فاجر ہو بدعتی ہو یا جو بھی گناہ کرنے والا شخص ہے کبیر گناہ کا مرتکب کا کرنے والا شخص ہے وہ بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہی عمل کر اللہ تعالیٰ نے کو حرام کر دیا یہ شخص زانی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ عمل کیا نہیں اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا عمل نہیں کیا لیکن کیونکہ جھگڑا زیادہ حکمرانوں کے مسئلے میں ہے تو حجحات میں جب بھی نعرہ لگتا ہے تو حکمران کو ہمیشہ بیچ میں لایا جاتا ہے تو حکمران کے معاملے میں جب وہ اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اہل قبلہ کے تین گروہ ہوئے اہل قبلہ تین ہوئے قبلہ میں بٹ گئے نمبر ایک خوارج کا گروہ اس گروہ کا یہ عقید ہے کہ جب کوئی بھی حکمران اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہے مکمل طور پر اس کا ایمان ذرہ برابر بھی اس کے دل میں نہیں رہتا کافر قفر اکبر دہر اسلام سے خارج ہے اور یہ گروہ نکلا تھا سیدن علی بن ابارب غلوم کے زمانے میں اور ان کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا ان حکم الا علی اللہ لیلہ جو اہت کرنی بیان کی کہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے اسے کہ توحید حاکمیت جب لوگوں نے اپنے فیصلے بیان کیا قرآن کے کی فیصلوں کو چھوڑ دیا تو انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور ناولہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا سیدن علی بن ابی طالب پہ سید سفیان پہ اور ان صاحبہ پہ جو ان کے ساتھ شامل تھے اس فیصلے میں جو مشہور ہے جس فیصلے کی وجہ سے جنگ سفین روک دی گئی اور یہ گروہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اس گروہ کے خلاف سیدن علی بن ابی طالب خزران جنگ کی اور یہ گروہ یاد رکھیں ہر دور میں موجود تھا وہ آج کے دور میں بھی موجود ہے اگرچہ سارے کے ساری تعلیمت وہ نہیں یعنی پچھلے زمانے میں صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے آج زمانے میں کافر نہیں کہتے لیکن اس گروہ کی خاص نشانیاں ہیں اس وقت میرا موضوع نہیں ہے درس کا کہ میں سارے نشانے بیان کروں لیکن جو مشہور باتیں ان کی نمبر ایک حکمران کافر ہے اگر وہ اللہ تعالی کی رازق کردہ فیصل کے راز کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرے یہ ان نشانی ہے نمبر دو کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے کوئی بھی مسلمان گناہ کرنے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے زنا کرے شراب پیے سود کھائے قتل کرے تو وہ دار اسلام سے خارج کافر ہے کفریت پر اور بھی بہت سے نشان لیکن ان دو نشانوں پہ ہم بات کرتے ہیں جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں پہلے نشانی کہ حکمران کافر ہوتا ہے آج بھی نعرہ لگتا ہے کہ جس حکمران نے اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے اور جو مسلمان زانی ہے یا شرابی ہیں وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں تو دوسرا گروہ ہے مرجیہ کا مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی بھی حکمران اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے تو ایسا حکمران جو ہے مومن ہے اور اس کا ایمان ہے کامل ہے سو کوئی ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سب سے پہلے جو ارجا لے کے آیا تھا کون تھا مرج عقیدہ کی تاریخ جانتے ہیں آپ سب سے پہلے کسی نعرہ لگا ارجا کر الجہم بن صفوان الجہم بن صفوان جن کو فصل ایک سو اٹھائیس ہجری میں ہوئی وہ میں نے بتایا تھا چار چیزیں لے کے آیا تھا اس کے عقیدے میں چار چیزیں تھی نمبر ایک اللہ تعالی کے اسمو صفات کا انکار نمبر دو جبر کا عقیدہ کہ انسان اپنے عمل سے مجبور ہے نمبر تین ارجا کا عقیدہ کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ایمان سے اس کا کو کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے جب گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں تو جب ایمان سے تعلق ہیں تو ان کا ایمان کامل ہے یعنی سید و بکر صدیق فضنوں کا ایمان اور آج کے فاسق فاجر زانی کا ایمان دونوں کا برابر ہے اور یہ بھی گروہ باطل پہ جیسا کہ پہلے گروہ باطل پہ تھا تیسرا گروہ ہے جماعت اور جماعت یہ فرماتے ہیں اس باب میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکمران اللہ تعالی کے نازر کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرے تو اس پر جلدی فیصلے سے فیصلہ نہیں لگایا جاتا نہ کفر کا اور نہ ہی ایمان کامل کا جب تک کہ تفصیل نہ بیان کی جائے تو اس کے لئے تفصیل بہت ضروری ہے اور یہ تفصیل جاننے کے بعد پھر حکم پیش کیا جاتا ہے تو اب آتے ہیں اس تفصیل کی طرف بنیادی باتیں میں وینکر چنگوں چار بنیادی باتیں یاد رکھیں اب تفصیل کیا ہے تفصیل یہ ہے جب بھی کوئی حکمران اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے جب بھی کوئی حکمران جب بھی کوئی حکمران فیصلہ کرتا ہے یہ عام بات سمجھنے پہلے کوئی بھی فیصلہ تو اس کی دو صورتیں نمبر ایک اللہ, تعال، اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق ہو تو یہی حق اور مقصود ہے اگر حکمران کہے کہ چور کی سزائے کے ہاتھ کاٹنا چاہیے تو حق ہے کہ نہیں شرطیں پوری ہو تو الحمدللہ یہ حق ہے اور یہی مقصود ہے اور ایسا حکمران عجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرے یہ حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے یعنی ہاتھ چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے بلکہ دو مہینے کی سزا دینی ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ایسے حکمران پر کیا حکم ہے تو یاد رکھیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایسے حکمران کی دو صورتیں ہیں. دو حالتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اس فیصلے کو جو اس نے نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ثابت ہوا لیکن اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ کہ یہ فیصلہ جائز نہیں جو فیصلہ اس نے کیا ہے اللہ تعالی فیصلہ کے خلاف ہے اسے یقین ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اللہ اکبر چلو پہلے یہ بیان کر دیتا ہوں پہلے کفر کی بات کرتے پھر دوسرا جو کیا بات آسان ہو جائے کی اس کی چھ صورتیں پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی سننے والے کو مشکل ہو جائے گی ابو نے فیصلہ کیا اور فیصلہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے نازک کردہ فیصلے کے خلاف اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت اس فیصلے کو جو اس نے نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ثابت ہوا لیکن اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز ہے جو اس نے کیا جائز ہے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر و افضل ہے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر ہے یا اسے جاننے کے بعد یقین کرنے کے بعد جھٹلا دے یا اسے بغیر جاننے کے جھٹلا دے یا نمبر چھ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کو ہٹا کر اپنا فیصلہ اس, اس کی جگہ پر بیان کر دے اور اسے شریان کی طرف منسوب کر دے یہ جتنی بھی صورتیں میں نے بیان گے چھ صورتیں ہیں یہ, یہ ساری کی ساری کفر اکبر کی صورتیں ہیں دارہ اسلام سے ایسے حکمران خارج ہو جاتا ہے اور دوسری صورت میں بیان کرتا ہوں دوسری صورت یہ ہے اگر اس حکمران نے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف ثابت ہوا یہ حکمران اسے یقین ہے کہ جو اس نے کیا وہ جائز نہیں اور نہ شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے اور نہ ہی برابر ہے اور نہ ہی اس نے جھٹلایا ہے اور نہ ہی اسے شریعت طرف منسوب کیا ہے لیکن اس نے ایسا عمل کیوں کیا دنیا کے لیے اپنی کرسی کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے تفسیر آگے بیان کرتا ہوں میں تو ایسے حکمران کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور لیکن کافر نہیں ہے اسلام سے خارج نہیں کفر اصغر کا مرتکب ضرور ہے کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہے اب تفصیل دیکھتے ہیں ان صورتوں کی ٹوٹل کتنی صورتیں ہوں گے نو صورتیں چھ اور اس کی تین صورتیں آگے میں وہ بیان کروں گا اور ایک دسویں صورت ہے میں ابھی بیان کر دیتا ہوں ایک ایسا حکمران ہے جس نے فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ شریعت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کا نازک کردہ فیصلہ کے مخالف ثابت ہوا لیکن وہ اجر ثواب کا مستحق ضرور ہے ایسی بھی صورت کبھی ہو سکتی ہے کیا ایک صورت ہے اور یہ کہ اگر یہ حکمران مجتہد ہے جس نے اجتہاد کیا ایک فیصلے پر اور اس نے وہ فیصلہ بیان کر دیا اور وہ ثابت ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ شریعت کے مخالف ہے کیونکہ اہل اجتہاد میں سے تھا عالم تھا کہ علماء علمانی گزرے کیا گزرے ہیں تو اگر اس کا یہ فیصلہ جو اس نے نافذ کیا وہ شریعت کے خلاف ثابت ہوا کیونکہ وہ مشتحق تھا تو اسے ایک اجر ضرور مل گا اجتہاد کا تو اس پر ہم بات نہیں کرتے اس کی دلیل مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا حاکم اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا آتے ہیں اپنی ان صورتوں کی طرف کفر اکبر کی چھ صورتیں جب کوئی حکمران اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کی کفر اکبر ہونے کی چھ صورتیں ہیں پہلی صورت اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف ثابت ہوا اسے جائز سمجھے جو میں نے یہ قانون نافذ کیا کہ ہاتھ نہیں کاٹنے چور کے بلکہ دو مہینے سزا دینی ہے جیل میں یہ فیصلہ جائز ہے اسے کہتے ہیں استحلال اسے کہتے ہیں استحلال اور اس کے کفر اکبر ہونے پر اجماع ہے شیخ نسلم بن تعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور انسان جب کسی حرام چیز کو حلال کر دے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہو یا کسی حلال چیز کو حرام کر دے جس کے حلال ہونے پر اجماع ہو یا اس شرق کو تبدیل کر دے جس پر اجماع ہو تو وہ کافی تو وہ کافر و مرتد ہوگا اور اس پر فقحا کا اتفاق ہے اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا ایک قول کے مطابق ومن هم الكافرون سورة نمبر یعنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جائز سمجھتا ہے اور شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علماء کے جمع ہے اس شخص کے کافر ہونے پر جس نے کسی حرام چیز کو حلال سمجھا جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے یا حلال کو حرام حرام سمجھا جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے فتاوہ بن باز جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تیس یہ پہلی صورت ہے کفر اکبر کی تھوڑا سا الرٹ ہو جائے آگے سارے حوالے علماء کے اقوال سارے آ رہے ہیں ہر ایک ایک حالت کے ساتھ دوسری حالت یہ ہے اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف ہے اسے اللہ تعالی کے فیصلے سے بہتر اور افضل سمجھے اسے کہتے ہیں تفغیل اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وومن احسن حکم الماج نمبر پچاس شیخ بن باز رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کے فیصلے سے بہتر ہے تو وہ کافر ہے سب مسلمانوں کے ہاں سب مسلمانوں کو ہاں یعنی اجماع ہے فتح بن باز جلد نمبر چار نمبر چار سو اور کفر اکبر اس لیے ہے کہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو بھی جٹلایا نمبر تین تیسری صورت اگر اپنے فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے برابر سمجھے اسے مساوات کہتے ہیں برابری کہتے ہیں دلیل نمبر ایک کیونکہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو جٹلایا جو ابھی میں نے بیان کی ومن احسن من اللہ حکم اللہ نمبر دو شیخ باز رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے یہ یقین کیا کہ وہ قوانین اور فیصلے جنہیں لوگ بناتے ہیں شریعت اسلام سے بہتر ہیں یا اس کے برابر ہیں یا ان کی طرف لوٹ کر فیصلہ کرنا جائز ہے تو وہ کافر ہے بن باز جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 132 چوتھی صورت اگر اللہ تعالی کے فیصلے کو جاننے اور یقین کرنے کے بعد اسے جھٹلا دے اسے جہود کہتے ہیں دلیل اجماع ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اسی طرح اس کے حق میں جس نے کسی چیز کو جٹلا دیا جسے اللہ تعالی نے واجب کر دیا تو بے شک وہ کافر اور مرتد ہے اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے اس پر اہل علم کا اجماع ہے فتح بن باز جلد نمبر سات صفحہ نمبر اٹھتر صورت نمبر پانچ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جھٹلا دے بغیر بغیر یقین کے بغیر جاننے کے اسے تقزیب کہتے ہیں جھٹلانا یہ بھی کفر اکبر ہے شیخ اسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جھٹلایا جو پیغمبر علیہ اللہۃسلم لے کر آئے تو وہ کافر ہے فتح جلد نمبر دو سفر نمبر نواسی اور علامہ ابن ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جھٹلایا جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے تو وہ کافر ہے یعنی جس نے جحود کیا ہاں جحود کیا وہ دیکھیں اردو زبان میں ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو جہود کا اور تقریب کا فرق ظاہر نہیں ہوتا تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جحود ہوتا ہے جب آپ پتہ چل یقین ہے اس کے بعد جھٹلایا اس کے جوہود کہتے ہیں اگرچہ عربی زبان اردو میں ہم صرف جھٹلانا ہی کہتے ہیں جاننے کے بعد جھٹلانا جہود ہوتا ہے اور ویسے جٹلانا اس کو تقریب کہتے ہیں یعنی یہ جو آیت ہے میں نہیں مانتا اسے آیت کو جھٹلایا ایک مسلمان ہے اس کی آیت پہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن پھر بھی اسے جھٹلایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس یہ مقصد اس آیت کا ہر جھٹلانے والا جس نے اس چیز کو جٹلائے جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے تو وہ کافر ہے خطاء کے بعد جلد نمبر دو سفر نمبر نواسی اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر تقزیب یہ ہے کہ یقین کرنا کہ پیغمبر جھوٹے ہیں نبی مدارج والکین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نمبر چھ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر تقزیب یہ ہے کہ یہ یقین کرنا کہ پیغمبر جھوٹے ہیں نبود عبی یعنی جو پیغمبر علیہ وسلم لے کے آئے انہوں نے جھوٹ بولا چاہے ایک حدیث میں ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے ہم یا جو نبی رحمۃ وسلم لے کے آتے ہیں شریعت لے کے آتے ہیں ان کو جھٹلانا تو دونوں برابر ہیں یہ بتا رہا ہوں دیکھیں اردو میں دونوں اردو میں دونوں جھٹلانا ہے تقویب ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر یقین نہیں کیا کہ اللہ تعالی کا ایک کافر ہے اسے جھٹلا دیتا ہے ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اسے جاننے کے بعد جھٹلاتا ہے تو جہود کہتے ہیں ایک شخص جو ہے اس نے مانا ہی نہیں وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے یہ حدیث کا یہ مقصد ہے تو اگرچہ یہ بھی جٹلا ہی ہوتا ہے اس کے نام جو ہے اصول علما اصول کے نزدیک اسے تقریب کہتے ہیں اسے جہود کہتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو بات یہ کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہے لیکن کیونکہ ایک اور صورت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے یہاں پہ علماء اس میں اس کا فرق بیان کیا ہے نتامت کے ساتھ میں نمبر... اچھا انگلش میں بیان کروں چلیں ٹھیک نمبر چھ چھٹی صورت اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اور یہ دعوی کرے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یعنی اسے شریعہ کی طرف منسوب کر دے مثال وہی کہ چور نے چوری کی ثابت ہو گیا قاضی کے سامنے شرط بھی ثابت ہو گئی شریعت کا کیا حکم ہے دائیں ہاتھ کو کاٹنا چاہیے اس مٹھی کے جوڑ سے اب یہ حکمران کہتا ہے کہ نہیں اس کو دو مہینے کی سزا دے دیں قید میں قید کر دیں جیل میں دو سزا دے دیں اس کو اور یہ کہتے یہی شریعت کا فیصلہ ہے یہی شریعت کا فیصلہ ہے اب یہاں پر اس نے اس فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے شریعت کی طرف منسوب کر دیا اسے کہتے ہیں تبدیل اور یہ بھی کفری اکبر ہے اگرچہ صرف ایک ہی مسئلے میں تبدیل کیوں نہ ہو یعنی یہ کہ سارے فیصلے وہ یہ کہے کہ یہ شریعت کی طرف منسوب نہیں اگر اس نے ایک فیصلہ بھی شیر طرف منسوب کر دیا اور شریعت میں سے نہ ہو تو ایسا شخص بھی کافر ہے اس کی دلیل میں اجماع ہے آئے تھے بہت ہے احدید میں اجماع اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے اس کو کیسے سمجھا ہے سلفیت کی ہی طریقہ یہی راستہ ہے دلیل اجماع ہے شیخ اسلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اور انسان جب کسی حرام چیز کو حلال کر دے جس کے حرام ہونے پر اجماع, ہو اجماع, اجماع ہو اور حلال چیز کو حرام کرے جس کے حلال ہونے پر اجماع ہو یا اسے شر کو تبدیل کر دے جس پر اجماع ہو تو وہ کافر مرتد ہوگا جس پر فقہ اسلام کا اتفاق ہے فتح بن ان تیمی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ٹو سکسٹی سیون تو یہاں پر اس صورت میں جو اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلہ نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا تبدیل ٹھیک ہے تبدیل, تبدیل کرنا چاہیے جس نے تبدیل کیا تو وہ درسلام سے خارج ہے اچھا تو یہ چھ سورتیں ہیں کفر اکبر کی اب یہاں پر دو بنیادی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے نمبر ایک یہ سب امور احتقادی امور ہیں جن کا تعلق دل سے ہے یعنی اگر کوئی بھی حکمران یہ عقیدہ رکھتا ہے جو میں نے بیان کیا بھی ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اس کا عقیدہ ہے کہ چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے چور کی سزا جو ہے وہ ہے دو مہینے کی سزا میں اسے ہاتھ کاٹنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور اسے اس پر یقین ہے لیکن وہ لوگوں کے ڈر سے ہاتھ کاٹتا ہے تو کیا مسلمان ہے نہیں یاد رکھیں کیوں کیونکہ عبرت اس کی زبان کا کون نہیں اس وقت عبرت اس کے عقیدہ ہے ہم ظاہر کیا کریں گے ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی وہ کہیں گے ہم جب تک وہ زبان سے نہیں کہتا ظاہر ہاتھ کاٹا ہے ہمارے نزدیک اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے ابھی جو اس کے دل میں وہ رب جانتے اس کے دل میں کیا ہے ہمارا نزدیک تو مسلمان ہے کیوں کیونکہ اس نے کے مطابق فیصلہ کیا ہے میں اس لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ عقیدے کے جو جتنے مسائل اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے دوسری صورت دوسری بنیاد بات اس کے برعکس یعنی کیونکہ ان امور کا تعلق دل سے ہے <ým audiobook> اور کوئی بھی حکمران ان سارے چیزوں پر عمل جیتل چھ عقیدے میں بیان کیے ہیں ان سب میں سے اس میں سے ایک کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے خلاف تو ہم اسے کہیں گے یہ کفر اکبر ہے نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اس کو ظاہر نہیں کرتا کیوں کیونکہ دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہ دو باتیں ہمیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو پہلی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہم نہیں جانتے جو دوسری بات ہے اس نے فیصلہ تو کیا ہاتھ تو چور کے نہیں کاٹے لیکن دو مہینے کی سزا دی اگر اس نے اعلان کیا کہ یہ بہتر ہے اور کرنے والوں نے کیا بھی ہے جو کرنے والا جس نے کیا ہے تو یہ سب حکمرانوں پہ نہیں ہے یہ ایک معین کیس ہے ایک معین قوی ہے اس کے اوپر الگ سے ہم حکم جاری کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا اس کا اعلان نہیں کیا اور اس نے صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا کو تبدیل کر کے اور اس ہاتھ کاٹنے کی سزا کو نہیں لاگو کیا بلکہ دونوں کی سزا نافذ کر دی اور اس نے زبان سے بھی اس کا اقرار نہیں کیا وہ کہتا ہے اسے پوچھی آپ نے یہ کیوں کیا وہ کہتا ہے بھائی کرسی کے لیے میں نے کیا ہاں؟ یا کسی دنیاوی مسئلے کے لیے میں نے کیا تو یاد رکھیں تو ایسا ہو کافر کفر اکبر نہیں ہے کیونکہ یہ احتقادی مسائل ہے احتقادی مسائل کا سارا دار و مدار دل سے ہوتا ہے اور دل کے مسئلے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تفسیر اس کی بھی آگے آ رہی ہے وہ آگے سب رہا ہے اب باتیں ہیں دوسری صورت جو کفل اصغر کی صورت ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس فیصلے کو جو اس نے نافذ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر اور افضل بھی نہیں اور اللہ تعالی کے فیصلے کے برابر بھی نہیں اور نہ ہی اسے جھٹلایا نہ ہی تقزیب اور نہ ہی تقسیب بھی, بھی نہیں اور نہ ہی اس فیصلے کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا نہ دین کی طرف منسوب کیا لیکن اس نے یہ غلط فیصلہ صرف دنیاوی شہوت کے لیے کیا ہے تو یہ کفر اصغر ہے کفر اکبر نہیں اس کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے لیکن اس نئے فیصلے کو شریعت کی طرف منسوب نہ کرے اور نہ یقین ہے کہ یہ فیصلہ جائز ہے اور نہ شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے اور نہ ہی اس کے برابر ہے اور نہ ہی اسے ہے اسے کہتے ہیں استبدال وہ تھا تبدیل یہ ہے استبدال تبدیل میں کیا ہے کہ ایک نیا فیصلہ ہے شریعت کے خلاف ہے اور شریعت کی طرف منسوب بھی کرنا ہے یہ تو کفر اکبر ہے لیکن ایک شخص سے حکمران ہے اس نے نیا فیصلہ تو بیان کیا اور اسے نافذ بھی کیا لیکن شریعت طرف منسوب نہیں پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو اسے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے یہ میری طرف سے ہے یا فلاں کوئی حکمت والا شخص تھا عقل والا شخص تھا اس سے میں نے یہ لیا ہے یا کسی بھی اپنے باپ دادا کے اقوال یا اپنے جو جرگہ ہے اس کا اقول جو بھی ہے جہاں سے بھی لے کے آیا ہے اسے شریعت طرف منسوب نہیں کرتا فیصلہ تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا اللہ تعالی فیصلہ تبدیل ہوا لیکن کیونکہ اس طرف منسوب نہیں کیا تو اس کو تبدیلی کہا جاتا ہے یہ لفظی دو لفظوں میں فرق یہ ہے کہ تبدیل کو فر اکبر ہے جان بوجھ اس نے ایسا کیا اور شریک طرف ہی منسوب کیا یہاں پر جان بوجھ کے فیصلے کو تبدیل تو کیا ہے لیکن شریع طرف منسوب نہیں کیا اسے اور یہ کفر صغر ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ کفر سگر ہے اس پر بھی اجماع ہے علامہ ابن عبدالبر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جس نے بھی فیصلہ کرتے وقت ظلم اور نا کی تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس نے جان بوجھ کر جانتے ہوئے, جانتے ہوئے ایسا کیا اتم جلد نمبر سولہ سکسٹین صفحہ نمبر تین سو اٹھاون تری فیفٹی ایٹ دوسری صورت کفر اصغر کی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرے اپنے قانون سے جو اس نے خود بنایا ہے اب کسی جرگے سے نہیں کسی سے, سے نہیں لیا اس نے خود اپنے عقل سے قانون بنایا اور اسے یقین ہے کہ اس کا یہ نیا فیصلہ جو شریعت کی مخالف ہے اور نیا قانون یہ جائز نہیں ہے اور نہ شریعت کے قانون سے فیصلے سے بہتر ہے اور نہ اس کے برابر ہے اور نہ اسے جھٹلاتا ہے اور نہ اسے سیاح کی طرف منسوخ کرتا ہے اسے کہتے ہیں تقنین قانون سازی تقنین قانون سازی اور یہ بھی کفر اصغر ہے کیونکہ کفر اکبر کی کوئی دلیل ہی نہیں کفر اصغر کیوں ہے گراہ کبیرہ کیوں ہے کیونکہ شریعت کے مخالف اس نے ایک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور جو آیات ہیں یاد رکھیں مل ضل اللہ کا فرون سورتم عید نمبر چوالیس اس کے بعد پھر والمون پھر وومنقان ضلع فاصقن تو گناہ ایک ہی ہے حکم تین مختلف ہے ضل اللہ تینوں نے اللہ تعالیٰ کے نازکدہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا لیکن تینوں کے حکم مختلف ہیں ایک کفر ہے کفر اکبر اگر آپ سمجھتے ہیں کفر اکبر ہے جیسا آگے تفصیل آئے گی تو باقی جو دو ہیں ظلم ہے اور فصق ہے جو کفر اصغر ہے تیسری صورت تیسری صورت اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اپنے قانون سے جو اسے پسند ہے اور اس قانون اور فیصلے کو اپنے مطلب سب عوام پر نافذ کر دے اور لوگوں پر لازم کر دے اور جو اسے ترک کرے اس کو سزا دے لیکن اس کا یہ یقین ہے کہ اس کا قانون جو اس نے ابھی نافذ کیا وہ جائز نہیں ہے اور نہ شریعت کے فیصلے برابر سے بہتر ہے اور نہ ہی برابر ہے اور نہ اسے جھٹلاتے اور نہ ہی اسے شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے اسے کہتے ہیں تشریح اور یہ صورت محققین علماء کے نزدیک کفر اصغر ہے اکبر نہیں کیونکہ اس کے کفر اکبر ہونے کی سراہتاً سراہتن کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے کوئی حکم نافذ نہیں کیا جاتا اور خاص طور پر کفر اکبر کے مسئلے میں اور اسی صورت میں اہل سنت اور کے بعض علماء کا اختلاف ہوا اسی صورت میں یہاں پر اب پاتے فرقے ختم ہو گئے تشریح عام کے ایک حکمران ہیں اس نے سارے کے سارے فیصلے جو ہے تبدیل کیے ہاں؟ اور لوگوں پر لازم کر دے کے اس پہ عمل کرو جیسا کہ آج کل کے بعض دوسرا ملکوں میں آپ کو نظر آتا ہے یہ تو کیا ایسا حکمران کافر کفر اکبر یا کفر اصغر ہے اہل سند جماعت کے علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ کفر اصغر ہے اور بعض نے کہا کہ کفر اکبر ہے اب اس کی وضاحت سماعت فرمائے پہلی بات یہ ایک نوٹ ہے سمجھنے کے لیے یہ اس لیے میں بار بار میں نے دہرایا ہے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ جو قوم سے نافذ کیا کہ وہ جائز نہیں ہو نہ شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے نہ ہی برابر ہے نہ ہی جٹلاتے نہ منسوخ کرتا ہے کیونکہ ہر مسلمان بنیادی طور پر کفر سے پاک ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے جب تک کہ اس کے جب تک کہ اس سے کوئی ایسا قول عمل نہ ظاہر ہو جائے جو اسے یقینی طور پر دار اسلام سے خارج کر دے شیخ اسلام رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا اسلام یقین سے ثابت ہو جائے تو محض شک کی بنیاد پر اسے دار اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا فتویٰ ابن دئیمیا جلد نمبر بارہ ٹویلو صفہ نمبر چار سو سڑسٹھ فور ہنڈریڈ سکسٹی سکس اب دونوں فریقین رسول و جماعت کے دونوں علماء کے کی دلائل کیا ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہی صورت اسی پہ آج زیادہ جھگڑا ہے اسی صورت پر آج زیادہ جھگڑا ہے اسی صورت کو, کو میں مزید تفصیل سے بیان کرتا ہوں دونوں علماء کے اقوال کیا ہیں اور حق بات کیا ہے پہلا گروہ نمبر ایک جو پہلا گروہ ہے تشریح عام کفر اکبر ہے اور اس کول کی طرف میں بات کروں گا آج کے جو معاصلین جو ابھی اس زمانے سے گزرے جو اگر میں سب علماء کی بات کروں تو اس وقت یہ وقت نہیں کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے تو میں پوری بات نہیں کر پاؤں گا تو جو آج کے دور میں موجود علماء رسند اور جماعت کے جو معروف علماء ہے خاص طور پہ سعودی عرب میں یہاں پر میں ان کی بات میں کرتا ہوں اور اس قول کی طرف کے تیسرے اہم کفر اکبر ہے شیخ محمد ابراہیم عل آل شیخ رحم اللہ اور شیخ کا فتویٰ ہے ان کی دلیل نمبر ایک قرآن اور سنت میں ایسے کے کفر اکبر ہونے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے ان علماء نے ان بھی تعلیل بیان کی ہے دلیل نہیں اس لیے جب شیخ صالح الفوزان نے حفظ اللہ اپنی کتاب التوحید میں شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ قول دیکھیں کتاب التوحید میں موجود ہے کتاب التوحید شہاز عبدالحاب کی نہیں صاحب فوزان کی اس میں دیکھے جب انہوں نے اس پر موضوع پر بات کی ہے اور شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے تو صرف کوئی دلیل بیان نہیں کی بلکہ انہوں نے لازم کی بات کی جو ابھی میں بیان کروں گا تو دلیل انہوں نے بیان نہیں کی نہ تو دلیل نے بیان نہیں کی نہ تو شیخ محمد ابراہیم رحم اللہ نے دلیل بیان کی اور نہ ہی شیخ صالح فوزان حفیق اللہ نے دلیل بیان کی اور جن عام آیات کا استدرال لوگ کرتے ہیں وہ اس ان عام آیات میں ابھی میں آخری میں جو شبہات ہیں کل فیم دوں گا میں شیخ صالح شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ اور شیخ صالح فوزان حفیق اللہ کی تحلیل کیا ہے یہ ہے کہ ایسا حکمران جو پوری شریعت کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے یا کسی اور کے قوانین کو نافذ کرتا ہے اور اپنے ماتحت سب سب پر عام کر دیتا ہے تو اس سے لازم ہوتا ہے کہ اس نے قوانین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے افضل اور بہتر سمجھا ہے اس, لیے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے نادل کردہ فیصلے سے اچھے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں کفر اکبر یعنی حکمران ہیں اس نے جو فیصلے قوانین نافذ کیے ہیں اور اس نے یہ کیوں کیا اس لیے کیا کہ اس کی لازم بات ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہے اور عقیدہ رکھا ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کے فیصلے سے بہتر مفضل ہے یہ تعلیل ہے ان کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں یہ فرمائے کہ کفر اکبر ہے اب اس کا جواب انجئی القدر واجب الاحترام فاضل علماء کی یہ تحلیل نظر ثانی کے مستحق ہے اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان کا جواب میں اس طریقے سے بیان کرتا ہوں نمبر ایک تکفیر کے اہم ضوابط میں سے ایک ذابطہ یہ ہے کہ کافر صرف وہ ہے جس کے کفر پر کوئی دلیل موجود ہو اور آن سے یا سنت سے یا اجماع سے اور اس مسئلے میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں نمبر دو لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدرا کرنا بھی درست نہیں کیونکہ لازم کا بھی بعض اوقات ثبوت نہیں ہوتا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکمران ایسا کرنے کے باوجود بھی ان قوانین کو شریعت کے قوانین سے افضل نہ سمجھتا ہوں شیخ اسلام ابنت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی کہنے والا کچھ ایسا کہے جس سے اللہ تعالی کی اسما و صفات کی تعطیل اور انکار مقصود ہو کہ اس کے عقیدے میں تعطیل اور انکار ہے بلکہ ایسے شخص اسماء و صفات کو ثابت کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن اسے اس لازم کا علم ہی نہیں فتح جب نمبر سولہ نمبر چار نمبر تین اس لازم کے مسئلے میں شک ہے کہ اس کا یعنی اس حکمران کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اور جب شک ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی اور شریعت کی حدیں بھی ساقط ہو جاتی ہیں اور یہ تو تکفیر کا مسئلہ ہے جو حدود و تعزیرات سے زیادہ سنگین ہے اور اس مشہور قائدے کے بھی خلاف ہے جب احتمال وارد ہوتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے احتمال اچھا لازم مشہور یہ لازم جو ہے مشہور شرح قاعدے کے خلاف ہے جس کا اسلام یقین سے ثابت ہو جائے وہ محض شک کی بنیاد پر دار اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا فتاوہ ابن ابنیا جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر چار سو سٹھ سٹھ فور سکسٹی سکس نمبر پانچ عقیدہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے یعنی کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے فلاں چیز کو فلاں سے بہتر سمجھا ہے اس کا, اس کا تو دل سے تعلق ہے اور دل کے احوال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جب تک کہ وہ شخص اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ اس نے غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلے سے افضل سمجھا ہے اس پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانا درست نہیں اور اس مسئلے کی دلیل حضرت سیدنا اسامہ زید سعید رواص الہما کا مشہور قصہ صحیح بخاری مسلم میں جب انہوں نے ایک کافر کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ البن زئی رماث اللہ پر شدید غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تو نے اس کا سینہ کھول کے دیکھا تھا کہ اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا غصہ مشہور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6872 ہزار آٹھ سو بہتر سکس سیونٹی ٹو چار ہزار دو سو فور ٹو سکسٹی نائن اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو سو تیہتر، ڈو ہنڈر، ڈو ہنڈر نمبر چھ اس لازم کے طریقے سے ایسے حکمران پر کفر اکبر کا فتو لگانے سے دوسری لازم بات نکلتی ہے جس کے کفر اکبر نہ ہونے کا اہلسنت و جماعت کا اجماع ہے مثلا اگر کوئی شخص گھر کا سربراہ ہے اپنے گھر میں شراب خانہ کھول لیتا ہے باللہ اور اپنے ماتحت گھر والوں کو اس کاروبار کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور یہ شخص کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں تو ایسے شخص کیا کافر کفر اکبر ہوگا یا کفر اصغر کا مرتکب ہوگا <تصفح> کفر اصغر کا مرتکب ہے گناہ کبیرہ ہے جب ایسے شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے اس حکران کے برابر ہوتے ہے جو پورے ملک کا حکمران ہوتا ہے گھر کا سربراہ گھر کا ذمہ دار اور ملک کا سربراہ ملک کا ذمہ دار تو اس چیز میں دونوں برابر ہیں جب یہ کافر نہیں ہیں تو وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے اب دیکھیں علام ابن عبد البر اللہ علیہ نے فرماتے ہیں اہل سند و جماعت اہل فقہ اور اہل اثر دونوں کا اتفاق ہے کسی شخص کو اس کا گناہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو تمہید جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو پندرہ ففٹین ظاہر ہے کہ گناہ سے مراد کفر اور شرک اکبر نہیں اس کے علاوہ جو بھی گناہ یہ جو بھی گناہ کرے تو وہ کافر نہیں یعنی شرک بھی کرے یا کفر بھی کرے یہ مقصد نہیں ہے یعنی جو بھی گناہ کفر اور شرک کے علاوہ ہو کبھی گناہ کوئی بھی ہو تو اس کو دائر اسلام سے خارج نہیں کرتا نمبر سات یہ لازم بات درست نہیں ہے اس لیے الفقیر شیخ محمد بنصیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے تھے ان کا فتویٰ بھی ہے کہ تشریع عام کرنے والا حکمران کافر ہے کفر اکبر لیکن جب انہوں نے تحقیق کی اور دیکھا تو اپنی وفات سے پہلے اس قول سے رجوع کر لیا اب دونوں قول ملازہ فرمائیں نمبر ایک پہلا کالوں کا پہلا قول جو تھا وہ فرماتے ہیں کیونکہ جس نے ایسا قانون نافذ کیا جو اسلام شریعت کے خلاف ہے تو اس شخص نے صرف اس لیے ایسا کیا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قانون جو اس نے نافذ کیا اسلام سے بہتر ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے فتح بن عثیمین جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چونتیس ون فورٹی بات بھی پھر لازم کی آ گئی ہے جس نے ایسا کیا اس پر لازم ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اچھا دوسرا قول ملاظہ فرمائے ان کا دوسرا قول جن میں انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کیا وہ فرماتے ہیں اگر کوئی حکمران قانون نافذ کرے اور اسے دستور بنا دے جس پر لوگ چلتے رہیں اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس میں ظالم ہے یعنی جانتا ہے کہ در طرح بھی نہیں کرتا برابر بھی نہیں ہے بہتر بھی نہیں ہے جتنی انہوں نے صورتیں بیان کی ہیں اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس میں ظالم ہے اور حق اس میں ہے جو قرآن و سنت میں ہے تو ہم ایسے شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے کافر تو صرف وہ ہے جو غیر اللہ کے فیصلے کو بہتر سمجھے یا اللہ تعالی کے فیصلے کے برابر سمجھے یہ فتویٰ فی فیمس تکویر کیسٹ میں یہ کیسٹ آج بھی موجود ہے اور اس فتوی کی تاریخ بائیس تین چودہ سو بیس ہجری جیسا کہ اس کیسٹ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے اور کتابی شکل میں بھی یہ فتو اب مارکیٹ میں موجود ہے تو یہ تھی جو پہلی دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ ایس حکمران کافر کفر اکبر ہے جو پہلی دلیل تو نہیں تھی لیکن تعلیل تھی اور اس تعلیل کا جواب میں نے بیان کر دیا سات وجوہات سے یہ جواب جو ہے اور یہ تعلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے اگرچہ کہنے والے ہمارے ہمارے قابل احترام معتبر علماء ہیں لیکن یہاں پر ان کی جو بات ہے یہ غور یہ یہ نظر ثانی کے مستحق ہے اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے اور جیسا کہ شیخ رحمتہ اللہ علیہی نے جب اس مسئلے کو دیکھا اور اور آخر میں وفات سے پہلے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا اب چند غلط فہمیاں ہیں جن کو یہ لوگ دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں ان کے علاوہ جو بھی میں نے تحریر بیان کی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا حکمران کافر کوفر اکبر ہے ان کے, ان کے پاس بھی اور دلائل ہیں اب ان پہ ہم بات کرتے ہیں دوسری دلیل ان کی دلیل ہے ہمارے یہاں غلط فہمی ہے ان کا دلیل بیان, بیان کرتا ہوں اظہار بھی بیان کرتا ہوں ان کی دوسری دلیل جس آئے تقریم کا اکثر ذکر کرتے ہیں ارشاد ابار تعالیٰ ہے دوسری دلیل ان کی یہ ہے ارشاد ابار ہے ومن لم يحكم بما انزل هم الكافرون سورة وہ کہتے کہ آیت دلیل ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نظر کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر در اسلام سے خارج ہے اس کا جواب. یہ بات درست ہے کہ اس اہت کریمہ کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑا وہ کافر ہے لیکن یہ ظاہر چند وجوہات کی وجہ سے درست نہیں پہلی وجہ جماعت علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں ہے اور اس آیت کے ظاہر سے خوارج اور معتزلہ کف اکبر کا استدال کرتے تھے اب علماء کے اقوان علماء قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ظاہر سے وہ لوگ کفر اکبر کی حجت بیان کرتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے کفر اکبر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور وہ خوارج ہیں اور اس آیت میں ان کی کوئی حجت نہیں المفم جلد نمبر پانچ سفا نمبر ایک سو سترہ رحم فرماتے ہیں اور اہل بدہ کی ایک جماعت گمراہ ہوئی خوارج اور مرتضی میں سے اس باب میں پس انہوں نے ان آثار سے حجت بیان کی کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایسی آیت کو حجت بنایا جن سے ظاہر مراد نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ملن کمبیما فلّا فرون جلد نمبر سولہ سفر تین سو بارہ تھری ہنڈریڈ 312 ٹویلو نمبر تین امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حروری یعنی خوارج جن متشاب آیات کی پیروی کرتے ہیں ان میں سے یہ آیت بھی ہے وہ ملم یح کمبیما انضل اللہ فل اکم القافرون صورت الماعد آیت نمبر چوالیس اور اس آیت کے ساتھ یہ آیل بھی بیان کرتے ہیں فم نظین ایک پس جب, پس جب وہ کسی حکمران کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر حق کے فیصلہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ کافر ہے اور جس نے کفر کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیا بس یہ حکمران مشرک ہیں پھر نکلتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں مشہور کتاب ہے سفر نمبر چوالیس دوسری وجہ یہ پہلی وجہ تھے ابھی تک دوسری وجہ کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں ہے جس نے بھی گناہ, کا نے بھی گناہ کیا یا نافرمانی کی تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو چھوڑ دیا امام ابن حجم محمد اللہ علیہ صورت معاہدہ کی تینوں آیات چوالیس پینتالیس اور سینتالیس فورٹی فورٹی فائیو اینڈ فورٹی سیون کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں تو لازم ہے معتزلہ پر کہ وہ ہر گناہ گار ظالم اور فاسک شخص کے کفر کی تصریح کریں کیونکہ جس نے نافرمانی کی اور معاشیت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کیا آیات عام ہے وہ ملم یعنی کوئی بھی ہو تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نازر کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ کافر ہے تو اگر آپ صرف حکمران کو کافر کہتے ہو تو باقی کو کافر کیوں نہیں ہے اگرچہ یہاں پر روم کا لفظ ہے تخصیص کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے تیسری وجہ اس آئے تکریمہ سے ظاہر مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی حکمران یا کوئی اور شخص صرف ایک یا دو شریعت کے مسائل کے خلاف فیصلہ کرے یا اپنے ماتحت عوام پر صرف دو یا تین مسائل میں شریعت کے قوانین کے خلاف فیصلہ کرے تو بھی کافی کافر کفر اکبر ہوگا کیونکہ اس آیت کے ظاہر سے یہی مراد ہے کہ جس نے, کہ جس نے بھی اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلوں کو چھوڑ دیا اس کی مقدار معین نہیں کہ ایک فیصلہ ہے یا دو ہیں یا سارے کے ساری شریعت ہے اور ایسے پران کے کفر کی نفی تو آپ بھی یعنی وہ گروہ بھی کرتے ہیں جیسے کہ شیخ احمد ابراہیم اور صالح احرضان نے بیان کیا حوالہ ہے حزم میں بھول لکھنا چوتھی وجہ اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں ہے یہ آیت ایسے حکمران کے کفر کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس آیت کریمہ میں کفر اکبر کی دلالت پر علماء کا اختلاف ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس راطل عنہما اور حضرت آپا اور حضرت پاؤس رحم اللہ سے ثابت ہے کہ وہ اس عہد کریمہ سے کفر کفردونا کفر یعنی کفر اصغر ہی مراد لیا ہے اور یہ اختلاف ہر دور میں موجود تھا اور آج کے دور میں بھی موجود ہے اور قاعدہ کے مطابق احتمال بطل الاستدلال تو یہ دلیل بھی درست نہیں کہ آہت کریمہ سے دلیل لی جائے کہ ایسے حکمران کافر ہے کفر اکبر ان کی تیسری دلیل یا تیسری غلط فہمی بعض علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ارشاد ابارتالہ ہے اف حکمل جاہلیتی ابغون ومن احسنو من اللہ حکمل لقومی یوقینون صورت المائید آیت نمبر پچاس اس کے جواب اس آیت کریمہ میں واضح دلیل ہے کہ حکمران کے اس واضح دلیل ہے اس حکمران کے کافر ہونے پر کہ جو اللہ تعالی کے فیصلوں سے دوسرے قبولین کو احسن افضل سمجھتا ہو اور اس مسئلے کو تفضیل کہتے ہیں اور ایسے حکمران کے کافر ہونے پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ آئے کریمہ ایسے حکمران کی کفر کی تحریر نہیں بن سکتی جو اللہ تعالیٰ کے شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوین کو نافذ کرے جب تک کہ وہ ان قوانین کو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بہتر نہ سمجھے اور اس کی تصریح نہ کر دے چوتھی دلیل یا چوتھی غلط فہمی بعض علماء نے اس آیت کرمہ کو بطور دلیل پیش کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا فلاح و ربیو منحطم فی امفسم ہار نمبر 65 میں ان آیات کا ترجمہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ وقت بہت کم ہے آیت نمبر صورت نمبر آیت نمبر میں نے بیان کر دیا آپ ترجمے کے لیے آپ کسی معتبر تفصیل اور ترجمے کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں اس دلیل یا اس غلط فہمی کا جواب اس آیت کریمہ سے کفر اکبر کبھی مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کامل کی نفی مقصود ہے یعنی ایمان ناقص ہے اور وجوہات نمبر ایک پہلی وجہ یہ آیت انصاری بدری صحابی پر نازل ہوئی جن کا سیدنا زبیر بن عوام رضل عنہ, رضل عنہ سے جھگڑا ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عنہ کی حق میں فیصلہ سنا دیا تو اس انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لیے سیدر زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ وہ آپ کی پھوپی کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی اور یہ قصہ پورا قصہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ ٹو تھاؤزینڈ اینڈ ففٹی نائن اور حدیث نمبر دو ہزار تین سو باسٹھ اور مسلم حدیث نمبر 6 ,065, 6 ,065. تو کیا نعوذ باللہ یہ بدر صحابی کافر ہے یہ آیت ان صحابی پہ نازل ہوئی دوسری وجہ شیخ الاسلام ابن تیم رحمت العلی فرماتے ہیں اور یہ وہ آیت ہے جسے خوارج بطور حجت پیش کرتے ہیں حکمرانوں کی تکفیر کے لیے جو اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں منہاج سننا جلد نمبر نمبر ون ون اور اس آیت کریمہ پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ملازم فرمائے فتح بمباز جلد نمبر چھ سفر دو سو انچاس دو نمبر پانچ غلط فہمی بعض علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا سوره النساء ايت نمبر 60 60 جواب يا ايته كريمه كفر اكبر كي دليل اس ات کریمہ سے منافقین مراد ہیں اور ان کے نفاق کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک ان کا شروع سے ایمان ہی نہیں بلکہ محض دعویٰ تھا نمبر دو وہ اس لیے منافق ہیں کہ وہ تاغت کے فیصلوں پر راضی ہوئے اور جب کسی چیز میں احتمال ہوتا ہے تو استدلال درست نہیں ہوتا ہے. اس کریمہ میں انہوں نے تاغوت کے فیصلے کو بہتر سمجھا ہے اور اس پر راضی ہوئے اس لیے وہ کافر ہیں علامہ ابن جریل قبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یریدون اتحا کموں یعنی اپنے جھگڑوں میں ارقواط یعنی جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو صادر کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر وقت عمیر فروبی یعنی یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہر اس چیز کو جھٹلا دیں جو تعوت لے کر آتا ہے اور جس کی طرف وہ فیصلہ کرتے ہیں بس انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ دیا اور شیطان کی پیروی کی تفسیر پبری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سہ مسلم کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو پندرہ فور تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ جس میں یہودیوں کا تورات کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے اور زانی و رجم کی سزا کو چھوڑ کر اس کا منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا دینا اور اس قانون کو اپنے, اور اس قانون کو اپنے ماتحت سب یہودیوں کے لیے لازم کر دینا لازم کر دینا کا قصہ بیان کیا ہے بعض علماء نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا اس کا جواب یہ حدیث صحیح ہے اور یہودی بھی کافر کفر اکبر ہے کسی کو شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل نہیں بن سکتی صحیح ہے لیکن سوری نہیں ہے اور ایسا حکمران یہودیوں کی طرح کافر نہیں ہے جو اپنی طرف سے قانون بناتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں پر لازم کر دیتا ہے کریں یہودیوں نے اللہ تعالی کے فیصلے کا انکار کیا جو زانی محسن کے لئے تھا یعنی شادی شدہ زانی کے لئے تھا جیسا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4556 4556 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا رجم تورات میں موجود ہے انہوں نے جواب دیا تورات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس طریقے سے انہوں نے انکار کیا اور انکار کرنے والا تو کافر ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں نمبر دو یہودوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل بھی کیا جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سو پینتیس سکس فائیو میں واضح ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, کیا تم لوگ تورات میں رجم کیا تم لوگ میں رجم پاتے ہو یا رجم جانتے ہو انہوں نے کہا ہم ان کو بدنام کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں رجم کی بات نہیں کی اور اسی تبدیل کہتے ہیں یعنی انہوں نے تورات کے اس فیصلے جو اصل میں تھا رجم جو تھا سنسار کرنا تھا اس کو تبدیل کر کے دوسری سزا بیان کر دی اور منسوب کیا تورات کی طرف شریعت کی طرف تو یہ اسے کیا کہتے ہیں تبدیل کہتے ہیں اور یہ صورت کفر اکبر کی پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسا کرنا کفر اکبر ہے اس میں،, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں لیکن کیا اس حکمران جو تشریع عام لے کے آئے ہے اس نے ایسا کیا جواب واضح ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ نہ تو اللہ تعالی کے فیصلے کا انکار کیا اور نہ ہی اسے شریک طرف منسوب کیا اور اس صورت کو استبدال کہتے ہیں اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اور کفر اصغر ثابت ہوا اور تبدیل اور استبدال میں فرق واضح ہے کہ تبدیل کرنے والا نیا قانون شریع ایک طرف منسوب کرتا ہے اور استبدال کرنے والا شخص ایسا نہیں کرتا یہ عمل ظلم اور فسق و عماسیت ضرور ہے لیکن کفر اکبر نہیں حافظ ام عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس حدیث میں بھی دلیل ہے کہ یہود اپنی تورات پر جھوٹ باندھتے تھے اور اپنے جھوٹ کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے،, کرتے تھے اور اپنی کتاب کی طرف بھی منسوب کرتے تھے عتم جلد جگ نمبر چودہ صفحہ نمبر نو جزاک اللہ خیر. تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں مسائل ایک جیسے نہیں ہیں اور دونوں پر ایک حکم کفر اکبر کا نافذ کرنا بھی درست نہیں خلط فہمی نمبر ساتھ یا دلیل نمبر ساتھ بعض علما حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں حافظ ابن کسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تتاروں کے قوانین کی کتاب الیاسق پر تبصرہ کیا تو ان کے کافر ہونے کا اجماع نقل کیا کہاں پہ الوداع و جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس میں ون ایٹ میں تو آج کے حکمرانوں نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے جو تتاروں نے اختیار کیا تھا یا ان کی طرح قوانین نافذ کرتے ہیں جن کا شریعہ سے کوئی تعلق نہیں تو اگر تتاری کافر ہیں اور اس پر اجماع ہے تو آج کے حکمران کافر کیوں نہیں جواب حافظ بن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے تتاریوں کے کفر پر اجماع بیان کیا وہ درست ہے اور تتاری کافر تھے کیونکہ وہ اپنے ایجاد کردہ قوانین کو حلال سمجھتے تھے اور شہد کے قوین سے افضل سمجھتے تھے اور حلال سمجھنا استحلال ہوتا ہے اور افضل سمجھنا تفضیل ہوتا ہے اور, اور دونوں صورتیں کفر اکبر کی صورتیں ہیں اور یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دونوں صورتیں کفر اکبر کی ہیں وہ حلال سمجھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے شیخ اسلام ابن تیم رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جو تتاریوں اور حافظ ابن کثیر کے ہم اثر تھے آپ جانتے ہیں شہ اور حافظ بن کثیر اور تتاری ایک زمانے میں تھے اچھا اب وہ فرماتے ہیں انہیں پورے ماحول کو دیکھا اور یہ فرمایا تتاری دین اسلام کو یہود کے دین کی طرح سمجھتے تھے تتاری دین اسلام کو یہود السارہ کے دین کی طرح سمجھتے تھے کہ یہ سب دین اللہ تعالی کی طرف راستے ہیں جسے امت میں جیسے امت میں چار مذاہب ہیں یہ ادیان بھی ایسے ہی ہیں چار مذاہب یعنی کون سے حنفی مالکی شافی اور حنبلی پھر ان میں سے کوئی یہودی کوئی یہودیوں کے دین کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی نسارہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی دین اسلام کو فتح ابن تیمیہ جلد نمبر اٹھائیس صفحہ نمبر پانچ سو فائیو تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے جو تورات ان جو یہود و نصارہ کو اور اسلام کو برابر سمجھے اور اللہ تعالی سب کو منسوب کر دے اگرچہ تورات اور یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں لیکن جو آج موجود ہیں وہ تحریف ہو چکی ہیں اچھا اور تتاری اپنے قوانین کو الیاسق علی... جو ہے الیاسق کو شریعت کے قوانین سے بہتر اور افضل سمجھتے تھے اس کی دلیل کیا ہے <تصفح> حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے خود بیان کیا فرماتے ہیں الیاسق ایک کتاب ہے جس میں احکام کا مجموعہ ہے جو اس نے مختلف ش... الیاسق ایک کتاب ہے جس میں احکام کا مجموعہ ہے جو سے مختلف شرائع سے لیا چنگیز خان نے الیاسق کتاب کو فیصلے کی کتاب بنا دیا اسی کی طرف فیصلہ کرنا ہے اب اس کی بات کر رہے ہیں اپنا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں. ایک کتاب ہے جس میں احکام کو مجموعہ ہے جو اس نے یعنی چنکیز خان نے مختلف یہودیت نصرانیت اور اسلام اور اس میں اکثر احکام چنکیز خان نے صرف اپنے ہوا نفس کی بنیاد پر رکھے ہیں جو اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے متبع شریعت بن گئی جس سے وہ آگے کرتے تھے اللہ تعالی کی کتاب آگے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فیصلوں سے جس نے ان میں سے ایسا کیا وہ کافر ہے اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالی کے حکم اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف واپس نہ آئے اور ہر جھوٹے اور برے اور ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں تفسیر بن کثیر جد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ پچاس کی تفصیل میں یہ بات انہیں بیان کی انہوں نے یہ قدمونہ ہاں کلفز استعمال کیا یعنی اسے آگے کرتے ہیں اور آگے کرنا تفضیل ہوتا ہے اور ایسا کرنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے لیکن سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج حکمران بھی تتاروں کی طرح اپنے قوانین کو شریعت کے قوانین پر افضلیت دیتے ہیں یا انہیں جائز سمجھتے ہیں یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں امر ہے اور دل سے اس کا تعلق ہے جب تک کہ وہ سراحتن یہ جواز افضلیت بیان نہیں کرتا جیسے کہ تتاریوں نے بیان کیا, بیان کیا تھا تو اس پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانا درست نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلان فلح قرآن نے ایسا کیا ہم کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سب قرآنوں کی تشریع عام جن سب قرآن شامل ہیں آپ بات کر رہے ہیں معین شخص کی معین کی بات الگ ہے معین پر ایک شخص ہے اس نے کفری عمل کیا ہم یہ تو کہتے ہیں جس نے, جس نے غیر اللہ کو پکارا وہ کافر ہے وہ مشرک ہے لیکن ایک شخص ہے اسے غیر اللہ کو پکارا کیا وہ بھی مشرق اور کافر ہے اس پر حجت قائم کی جائے گی تکفیر معین اور چیز ہے اور تکفیر عام اور مطلق اور چیز ہے یہاں پر یہ شخص ہے جس نے بیائی نہیں ایک شخص نے ایک ایسا گناہ کیا ایک ایسے گناہ کے تک کہ جو کفر ہے تو وہاں پر بات الگ ہے وہاں پر تکفیر کی شرطیں اور موانے دیکھی جائیں گی اس کے بعد پھر حجت قائم کرنے کے بعد اس شخص پہ حکم نافذ کیا جاتا ہے کہ یہ کفر اکبر ہے یا نہیں ہماری بات ہوئی رہی تشریح عام پہ ہر مسلمان پہ ہر حکمران پہ یعنی ہر حکمران جو مسلمان ہے کافروں کو بات نہیں کر رہے ہم لوگ دلیل نمبر آٹھ یا غلط فہمی نمبر آٹھ بعض علمان شیخ علیہسلام رحمۃ علیہ کا قور بطور دلیل پیش کرتے ہیں شیخ اللہ علیہ وسلم بنتم رحمۃ علیہ ایسے حکمران کی مثال ایسی ہے جو شخص اللہ ایسے بیان کرتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صرآن کی تعظیم تو دل سے کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کی بےحمدی کرتا ہے نبودب اللہ تو ایسے شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زبان سے تصریح کرے بلکہ اس کا یہ عمل ہی کافی ہے کہ وہ دہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے فرق سمجھ آیا ایک شخص ہے کہتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اسے سینے پہ بھی رکھتا ہے سر پہ بھی رکھتا ہے لیکن بےحمتی کرتا ہے قرآن مجید کی نعوذ باللہ پاؤں کے نیچے دیتا ہے تو کیا ایسا شخص جس نے یہ عمل کیا ضروری کہ وہ زبان سے کہے تو اس نے کیوں کیا اس کے عمل کا عمل کافی ہے کہ وہ کافر ہے یہاں پر کیونکہ یہ بھی عقیدہ کی بات ہے لیکن اس کا عمل جو ہے یہ کافر ہے کفر اکبر ہے اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن ناوزب باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو مذاق اڑانے والے کی صورت بھی کفر اکبر کی صورت ہے دین کا مذاق تو کیا ایسا کرنا اور یہ حکمران جس نے پوچھا تبدیل کیا تو دونوں برابر نہیں ہے وہاں پر آپ کہتے ہیں دل کا معاملہ ہے تو یہاں پر زبان سے کہنا ضروری اور یہاں پر زبان سے کہنا کی ضروری نہیں ہے جواب اس میں کوئی شک نہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہے اس پر اجماع ہے لیکن کیا شیخ الاسلام اب تیم رحمتہ اللہ ہر حکمران پر کفر اکبر کا فتویٰ لگاتے ہیں جس نے تشریح عام کو نافذ کیا آئے دیکھتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں وجہ نمبر ایک خود شیخل ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور انسان جب بھی حرام چیز کو جس کے حرام ہونے پر اجماع ہو اسے حلال کر دے یا حلال چیز کو جس کے حلال ہونے پر اجماع ہو اسے حرام کر دے یا اس شریعت کو تبدیل کر دے جس پر اجماع ہو تو وہ کافر و مرتد ہے اور اس پر, پر فوقا کا اتفاق ہے فتح ابنت نمبر تین سفر دو آگے فرماتے ہیں اور شرع مبدل یعنی تبدیل شدہ شریعت وہ ہے جس میں اللہ تعالی پر اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے یا لوگوں پر جوٹی شہادتوں کے ذریعے سے جھوٹ باندھا جائے اور یہ کھلا ظلم ہے بس جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریعت میں سے ہے تو وہ کافر ہے بلا نزا کے فتح بن تیمی جلد نمبر تین سفر نمبر دو سو اینڈ سکسٹی ایٹ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیخ اسلام ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ اس حکمران کے کافر ہونے کے قائل ہیں جو تشریح عام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف منصوب کرتے ہیں اور اسے, اور اسے تبدیل کہتے ہیں اور یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ صورت کفر اکبر کی ہے دوسری وجہ جن چیزوں سے شیخ اسلام تھرحمۃ اللہ علیہ نے استقبال کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا نعوذ بلّہ یا قرآن کی بہمتی کرنا کہ ایسے شخص کافر کفر اکبر ہے اس پر اجماع ہے جس نے ایسا عمل کیا اس کا کفر پر اجماع ہے تو اس صورت سے ایسے حکمران کے کافر ہونے پر کیسے مشابہت ہو سکتی ہے جس کے کفر پر اجماع نہیں بلکہ قوی اختلاف ہے دن کو گالی دینا یا نعوذ باللہ قام جی کی بہرومتی کرنا ان لوگوں کے کافر ہونے پر اجماع ہو چکا ہے اگرچہ وہ دل کی معام ہے زبان سے کہیں نہ کہ اجماع ہے لیکن تشریح عام کے معاملے میں قوی اختلاف ہے اجماع کا قوی اختلاف ہے تو دونوں صورت کیا برابر ہے جس میں اختلاف ہے قوی اور جس میں اجماع ہے پکا اجماع ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اسی لیے قرآن مجید میں بھی آپ ذرا غور کریں جب اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا تو تین مختلف احکام کے ساتھ بیان کیا نمبر ایک ومن هُمُ الْكَافِرُونَ یہ کفر ہے پھر فرمایا کہ هم, هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ کفر نہیں بلکہ فزق ہے پھر فرمایا هم الظالمون یہ بھی کفر نہیں بلکہ ظلم ہے اور اگر ان آیات کریمہ سے ظاہر بھی لیا جائے تو پہلا کفر اکبر ہوگا اور باقی دو صورتیں کف اصغر کی ہیں تو جب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں تو ان کا حکم بھی مختلف ہے تو اسے ثابت ہوا کہ شیخ حسین مدح رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس برام کی طرف ہے جس کے کفر پر علماء کا اجماع ہے اور ان چھ صورتوں میں تشریح عام شامل نہیں ہے پہلے گروہ کے یعنی یہ جو گروہ جو یہ بات کرتا ہے کہ آٹھ ولین جو زیادہ مشہور ہے عام طور پہ یہ بیان کرتے ہیں وقت کتنا ہوا میں بتا نہیں ہو ایک اور بات جو ہے میں بیان کر دوں وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حکمران جو ہے طاغوت ہے اور طاغوت کافر ہے تو اس لیے یہ حکمران بھی کافر ہیں اس کے جواب میں یاد رکھیں پہلے طاغوت کو سمجھے طاغوت کا مطلب کیا ہے اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم یہ بات بیان کر سکتے ہیں آسانی سے لغت میں طاغوت کہتے ہیں حد سے گزر جانے والے کو ان لم پغلم ہم اللہ کا ہے جب پانی حد سے گزر گیا تمہیں کشتی سوار کر دیا اور تمہیں نجات دی اس علماء کے مختلف اقوال ہیں میں ابھی تفصیل سے بیان کرتا ہوں جن میں مشہور قول اپنا علام القیم کا ہے جو ہم نے رسول میں بیان کیا تھا والطاوت كل تجاوز به العبد حده من معبود او او متبو امپاقین جلد نمبر ایک سفر نمبر پچاس جس کو حد سے گزارا جائے چاہے وہ معبود جس کی عبادت کی جائے یا مطبوع جس کی اتباع کی جائے یا متعدد کی و برداری کی جائے ان تینوں کو اگر حد سے گزارا جائے تو جو گزارنے والا ہے وہ طاغوت ہے جس نے جس کو حد سے ہے وہ اس کو طاغوت بنا دیا ہے تو کیا اس حکمران کافر ہے جو طاغوت ہے کیا ہر طاغوت کافر ہے طاغوت کسے کہتے اس کی تفصیل ملاظہ فرمائے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے بھی غیر اللہ کے فیصلے سے فیصلہ کیا جو میں کوئی شک نہیں کہ وہ طاغوت ہے اللہ تعالیٰ کے نازر کردے کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا طاغوت ہے لیکن کیا ہر تاوت کافر ہے اس پر اب بحث کرتے ہیں تو یہاں پر چند باتیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک تاغت جو ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور کافر نہیں بھی ہو سکتا اور اگر کافر ہے تو کافر ہونے کے لیے دلیل ہونا بہت ضروری ہے بغیر دلیل کے کفر ثابت نہیں ہوتا اور یہ بھی جاننا چاہیے جس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کیوں کیا طاغت کیوں بنائی حکمران جس نے اسے اس طاویت کو تاوتیت پر آماد ہے کہ اس کو جاننا ضروری ہے اگر ہم جاننے وجہ پھر ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاغوت تعوت جو ہے کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے دوسری وجہ کہ ہر تاغوت کافر کیوں نہیں کیونکہ تاغوت جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا شریعت میں عربی لغت میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا جیسا کہ علام ابن رحمت اللہ دیکھیں فرماتے ہیں کل معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ تعاوت ہے وہ تاغت ہے او سورت یا شکل صورت ہو وہ بھی ہے او شیطان شیطان بھی تاغت ہے فوجک تھن کیا پتھر ہو یا کوئی تصویر ہو یا شیطان ہو جس کی بھی پیروی کی عبادت کی یہ پیروی کی جائے وہ جپ تھے اور طاوو تھے تو کیا پتھر کافر ہوتا ہے اور یہ بات انہوں نے مقتدی بن زت الا عین والنواظر صفحہ نمبر 410 میں بیان کی ہے طاووت کے باب میں شیخ الاسلام ابن تیمم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاووت کے بارے میں وہ اسم جنس يدخل فيه طاووت اسم جنس ہے اس کے اندر شامل ہے شیطان شیطان وثن والكهان جو کہانت کرتے ہیں وہ درہم و دینار وغیرہ فتح تعیمی جلد نمبر سولہ سفر نمبر پانچ سو پینسٹھ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی فائیو فائی درہم اور دینار ریال اور روپیہ کافر ہے تاغت کہا گیا ہے علام ابن قیمت کا قول میں نے بیان کیا ہے اور واضح قول ہے تاغت کسے کہتے ہیں جسے حد سے گزر جائے چاہے وہ معبود ہو یا متبوع یا مطاع ہو علام الموقعین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پچاس شیخ بن اسیمی رحمتہ اللہ علیہ تعلیق کرتے ہیں علامہ بن قیم کے ہے اس, اعتبار جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس نے اسے تاوت بنایا ہے پتھر تو بری ہے پتھر ہے اس کو کس نے سجدہ کیا تو پتھر کیا, کیا اسے اسے سجدہ کیا اسے تاوت پتھر نے خود آپ کو کو تاوت نہیں بنایا اس بندے نے جسے پتھر کو سجدہ کیا ہے اس نے اسے تاغوت بنایا ہے جس کے وہ تابے داری کرتے ہیں اب اسے حد سے زیادہ گزار دیں جیسے مشہور بات ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یا غوث مدد اب شیخ ابد القاد رحمتہ اللہ علیہ اسے بری ہیں لوگوں نے ان کو تابے داری میں اور اتباع میں حد سے گزار دیا اور شرک کے اکبر کے مرتکب ہو گئے طاوت بنا دیا وہ ان سے بری ہیں انہوں نے نہیں کہا اموپا یا کسی فرما برداری میں حد سے زیادہ گزر جانا تو شیخ بن شیخ ابن وثمین فرماتے ہیں وہ مراد ابن قیم کی مراد یہ ہے منکان راوین جو راضی ہو یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ طاغوت ہے اپنے عابد کے اعتبار سے اپنے تابع کے اعتبار سے جو متبوع ہے یا جو اس کی فرما برداری کرتے اس کے اعتبار سے کیوں کیونکہ اس نے حد کیونکہ وہ حد سے گزر گیا کیونکہ اسے جو منزلت اللہ تعالی نے دی اس منزلت سے آگے کر دیا اور حد سے اسے گزار دیا تو اس کے عبادت اس معبود کے لیے اور اس کے طبع اس مطبوع کے لیے اس کی طاعت فرم در اس مطالعہ کے لیے طغیان ہو جاتی ہے اسے طغیان کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے اسے حد سے گزار دیا القول المفید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تیس اور علامہ قرتبی فرماتے ہیں تغت کی بات ابھی چل رہی طوت کسے کہتے ہیں عیتر کو کل محبود شیتان کل بندہ الاقوال چاہے شیطان ہے کاہن ہے سنم پتھر جس کے بعد کی جائے بت جو ہے اور ہر اس شخص ہر وہ شخص جو وباہ کی طرف بلائے مثال کے سر ہے اور گبراہ کی طرف بلانے والے کیا سارے کافر ہوتے ہیں کیا جو گمراہ کی طرف بلاتے ہیں سارے کافر ہوتے ہیں جی اور یہ بات انہوں نے بیان کی علامہ قرطبی, نے قرطبی کی تفسیر میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پچہتر سیونٹی سی سی فائیو اور فروز آبادی دیکھیں جو مشہور لغت کی کتاب امس المحیق میں بیان کرتے ہیں ماد وہ پاغوت اللہ اللہ تھے پاغوت ہے القاہن کل رام مرد اہل کتاب یہ سارے حوالہ ہے القام سلحیت جی ہاں فروز آبادی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سفر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں فرماتے تمہاری یہ حد ہے کہ تم ابد ہو مقیم ہو اللہ تعالیٰ کے فید تاریخ اگر اس حد سے گزر گئے اور باہر نکل گئے فقط تاجدئی تھی تم نے حد گزاری اور تم خود تاوت بن گئے جس عمل سے تم نے خود کیا فقط فقطر تو یہ اللہ تعالی کی فرم برداری سے اور عبادت سے نکلنے والا وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور کافر نہیں بھی ہو سکتا شیخ رسول صلاح تھا کہ کیسٹ میں دوسری کیسٹ میں کہ کی دوسری سائڈ میں یہ بیان بات بیان کی ہے تو اسے ثابت ہوا کہ تعوت جو ہے وہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور کفر نہیں بھی ہو سکتا ہے اور بعض اہل علم نے طاغوت کے لفظ جو ہے بس گنہ پر بھی اطلاق کیے ہیں عام گناہ کرنے والے اور اگر عام گناہ کرنے والا طاغوت ہے یعنی شرابی طاغوت ہے شرابی طاغوت ہے کہ نہیں اللہ تعالی کے حد سے گزرا ہے کہ نہیں زانی طاغوت ہے کہ نہیں تو یہ سارے تعین ہیں اس اعتبار سے <تصفح> تو یہاں پر اچھی طرح یاد رکھ لیں یہ طالب علم کے لئے فائدہ مند بات ہے کہ طاغوت جو لفظ ہے وہ اسم فاعل کے لیے استعمال ہو اس مفغول کے لیے بھی اسم فاعل یعنی جس نے ایسا عمل کیا جس سے وہ طاغوت بن گیا خود کہ وہ خود حد سے گزر گیا یہ طاغوت ہے کس اعتبار سے اپنے عمل کے اعتبار سے اور یہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور کفر, کفر, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اقبال بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بیان کیا دوسرا اسم مفعول یعنی اس نے خود ایسا عمل کوئی نہیں کیا جس سے وہ طاغوت بن جائے لیکن دوسرے کے عمل سے اسے طاغوت بنا دیا گیا وہ اس, اس طاقتیت طاغوت, سے بری ہے کہ لوگ اسے حد سے گزار دیا وہ خود حد سے نہیں گزرا اور یہ توغان کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا جیسے میں تفصیل میں نے بیان کیا ہے تو یہ اب کسی حکمران کو یہ کہنا کہ طاغوت یہ کافر ہے کیونکہ یہ طاغوت ہے یہ میں درجہ بہت ضروری ہے کیا اس کا طغیان جو ہے اسے کفر اکبر کے درج تک لے گیا یا نہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے نمبر دو کہ اسے طاغوت کیوں کہا گیا کیا وہ خود کیا اس نے خود ایسا عمل کیا جسے وہ طاغوت بن گیا یا لوگوں کے عمل سے وہ طاغوت بن گیا کیونکہ لوگوں نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا اور اگر اس نے ایسا کیا تو کیا وہ اس پہ راضی ہوا یا راضی نہیں ہوا یعنی لوگوں کو تو اس نے کہا لوگوں نے اسے حد سے بڑھا دیا تو کیا وہ اس پہ راضی ہوا کہ نہیں اگر وہ راضی ہوا تو کفر اکبر ہے اگر راضی نہیں ہوا تو یہ کفر اکبر نہیں ہے تو یہ تفصیل بھی جاننا بہت ضروری ہے اور آخر میں کیونکہ ایک تکفیر کا مسئلہ ہے تکفیل کے مسئلے میں بہت احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اس لمبی بحث کے بعد اس لمبی بات کے بعد یہ اچھی طرح جان لیں صحیح بخار مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور واقع ہوا تو یا تو جس کو کہا گیا وہ کافر ہے اگر ایسا نہیں تو جس نے کہا وہ کافر ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو چار سکس تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ فور اس مسلم حدیث نمبر دو سو تیرہ لفظ جو بیان کی مسلم کا لفظ ہے تو اس طریقے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر حکمران جو ہے وہ اگر طاغوت بھی مانا جائے لیکن کافر و کفر اکبر نہیں کفر اکبر کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان قسط قدر دین سے دور ہیں دین سے دور ہیں لوگ محبت ضرور ہے تڑپ ہے لیکن دین سے دوری ہے اور لوگ ان کے لیے پیاسے ہیں حق بات ہے یعنی دین کو کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ واضح نظر نہیں آتی دنیا نے انہیں ہتکڑے لگائی ہوئی ہے اور وہ دین کو اگر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو مرتبہ کسی سمجھتے ہیں یہ داڑی والے لوگ اور یہ پگڑی والے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں اور اگر ان کا تعلق خاص طور پر رسو و جماعت سے ہو جو اچھے راستے پہ ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہے لیکن وہ لوگوں کو اس طریقے کے فتوی دیں کہ ایسا قرآن کافر کفر اکبر ہے تو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور یاد رکھیں اس انتشار کی وجہ سے آج امت میں جو فتنا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اتنا تکفیر و تفظیر خود کو حملے کہاں سے آئے ہیں خود کچھ حملے کی سوچ کیا ہے آخر یہ لوگ کیسے اپنی جانے سے دے, دے دیتے ہیں کیا مسلمان کی جان اتنا سستی ہے کیا اور اس فطر میں ملوث جو لوگ بھی ہیں اکثر وہ ان کے نزدیک حکمران کافی کفر اکبر ہے اس لیے اس کافر حکمران کو اتارنے میں یا اس کو قتل کرنے میں یا کوئی بھی ایسا حربہ ہو جس سے اس حکمران سے چھٹکارہ مل جائے اس کو اپناتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس امت کے نوجوان کا خاص طور پہ اس بڑے سنگین جرم میں غرق ہوتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ امت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فتنوں سے نجات عطا فرمائے اور ہماری امت کو اس فتنے کے شر سے محفوظ فرمائے شیر بدعات و خرافات سے ہماری امت کو پاک کر دے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا سبكو اور ہم سب کو حق کی سمجھ عطا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين